ساتویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے کل ہم نے اس پارے کے ابتدائی چند رکوؤں کے مطالب کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا اب جہاں سے ہم بات کو شروع کر رہے ہیں وہاں سے سورہ انعام شروع ہو رہی ہے پہلی آیت میں توحید کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے تنویت کرد فرمایا یعنی اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو اللہ ہونے کا حق رکھتی ہے اور وہی حقیقی اللہ ہے آیت کریمہ دیکھیے فرمایا گیا ہے الحمد للہ السماوات خلقر ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا یہاں رک کر ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ ہمیشہ آسمانوں کا جب ذکر کرتا ہے تو پلیورل لاتا ہے سماوات جو سما کی جمع ہے اور اس کے ساتھ جب زمین کا تذکرہ کرتا ہے تو سنگولر لاتا ہے الرب ایسا کیوں ہے شاید اس وجہ سے کہ آسمان طبق در طبق اور آسمان کے ہر طبق کی ماہیت اور اشکال مختلف ہے آسمان طبق در طبق ہے اور ہر طبق کی ماہیت اور اشکال ڈیفرنٹ ہیں مختلف ہیں. زمین بھی طبق در طبق ہے لیکن اس کی ماہیت ایک ہے اور شکل ایک ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سماوات کے ساتھ جب ارض لاتا ہے تو سماوات کو جمع استعمال کرتا ہے اور زمین کو ارض کو واحد ویسے قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ جس طرح سات آسمان ہیں طبق در طبق اسی طرح سات زمینیں بھی ہیں طبق در طبق اس کے بعد یہ فرمایا وہ جائلہ ظلمات و نور اور اس نے تاریخیوں کو پیدا کیا اور نور کو پیدا کیا یہاں بھی ایک عجیب و غریب بات دیکھیں گے کہ ظلمات تاریکیاں یہ ظلمت کی جمع ہے جہاں تاریکیوں کا ذکر کرتا ہے وہاں ظلمت کی جمع لاتا ہے اس کے ساتھ نور کو واحد لاتا ہے سماوات کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ارض کو واحد لاتا ہے سماوات کو جمع لاتا ہے اور جہاں تاریکیوں اور روشنی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں تاریکیوں کو جمع لاتا ہے اور نور کو سنگولر لاتا ہے جبکہ ظلمتن کی جمع ظلمات نور کی جمع انوار ہونی چاہیے لیکن وجال ظلماتی و نور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایمان کا راستہ ایک ہے کفر کے راستے مختلف ہے ایمان کا راستہ صرف ایک ہے ہاں کفر کے راستے مختلف ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کا راستہ بالکل روشن ہے اس کا سالک اس راستے پر چلنے والا بے خطر چلتا چلا جائے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے اپنی امت کو مہجت بیزہ کے اوپر چھوڑا ہے ایک روشن شاہراہ کے اوپر جس کی رات بھی دن کی طرح ہے تو نور کو واحد لانے کا مطلب یہ کہ ایمان کا راستہ ایک ہے اس کے مقابلے میں کفر کے راستے مختلف ہیں تاریخیاں مختلف یہ نکتا بھی نکالا جا سکتا ہے کہ حق ہمیشہ قلیل تعداد میں رہتا ہے اس کے مقابلے میں باطل کثیر تعداد میں رہتا ہے یہ نکتہ بھی آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے اخس کیا جا سکتا ہے ایک بات اور قابل غور ہے کہ سماپت اور ارد کا تذکرہ کرنے کے ساتھ لفظ خلقہ لاتا پیدا کرنا یہ خلق کیا ہوتا ہے پہلے میٹیریل بنا لیا میٹیریل بنانے کے بعد جو شکل دینی چاہیے دیدی جیسے انسان کے بارے میں فرمایا لقد خلق نل انسان اپی احسنی تقویم ہم نے انسان کو پیدا کیا خلق کیا انسان کو خلق کرنے کا کیا مطلب ہوا پہلے مٹی تھی میٹیریل تھا مٹی سے اللہ نے پتلا بنایا اپنے ہاتھوں سے پتلا بنانے کے بعد اس میں روح پھوک دی تو میٹیریل موجود تھا اس کو ایک شکل دے کر کے زندہ کر دیا یہ تخلیق میٹیریل موجود تھا اس کو ایک شکل دے دی تو اس کو کہتے خلق اور جہاں ظلمات اور نور کا تذکرہ ہے وہاں خلق نہیں ہے وہاں جال ہے خلق نہیں جال ہے الحمدللہ للہ خلق السماوات والارض وہ الظلمات والنور نور یہ جال کیا ہوتا ہے جال کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی میٹیریل ہو اس سے کوئی چیز بنا لی جائے مثلا چاندی ہے میٹیریل ہے اس سے انگوٹھی بنا لی گئی ساتھ ساتھ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ چاندی کو کوئی اور میٹیریل میں تبدیل کر دیا گیا جیسے کہا جائے کہ جالن نورزول متن روشنی کو تاریکی کر دیا یعنی ایک شئے کو بدل کر کے دوسرا بنا دیا کہ جال کے مفہوم میں دو چیزیں داخل ہیں ایک چیز تو یہ کہ ایک شئے سے ایک چیز بنا لی گئی جیسے چاندی ایک میٹیریل ہے اس سے انگوٹھی بنا لی گئی اور ایک مطلب یہ ہے کہ ایک شئے کو بدل کر دوسرا بنا دیا گیا جیسے نور کو ظلمت بنا دیا گیا جال لا کر کے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شر مستقل بھی ذات ہے اور خیر مستقل بھی ذات ہے اور شر کا خالق کوئی اور ہے اور خیر کا خالق کوئی اور ہے ایران میں ایک فرقہ گزرا ہے فرقہ صنویہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات میں دو خدا ہیں ایک خدا نے خیر کو پیدا کیا ایک خدا نے شر کو پیدا کیا ایک خدا برائی کا خالق ہے ایک خدا بھلائی کا خالق ہے ایک خدا تاریکی کا خالق ہے اور ایک خدا نور کا خالق ہے نور کے خالق کا نام انہوں نے یزا رکھا اور تاریکی کے خدا کا نام انہوں نے احرمن رکھا یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے جال لا کر کے شر اور خیر یہ دونوں مستقل بھی ذات نہیں ہیں کبھی شر خیر ہو جاتا ہے کبھی خیر شر ہو جاتا ہے خیر اور شر نسبی ہوتے ہیں ریلیٹڈ ہوتے ہیں جیسے کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو چور کا ہاتھ جب کاٹ دیا گیا تو چور کے حق میں وہ شر ہے کہ نہیں ہے لیکن دوسرے لوگوں کے حق میں خیر ہے جب تک چور آداد پھرتا رہتا ہے مالدار لوگ پریشانی میں رہتے ہیں پتا نہیں کب گھر میں چور گھس آئے اور تجوری توڑ کر کے پیسہ نکال لے جائے روپیہ نکال لے جائے ڈرتے رہتے ہیں اب چور کا اگر ہاتھ کاٹ دیا گیا تو یہ ہاتھ کاٹا جانا دیکھیے چور کے حق میں تو شر ہے برائی ہے اس لیے کہ ہاتھ کاٹ دیا گیا اس کا لیکن دوسرے مالداروں کے حق میں وہ ہاتھ کاٹا جانا خیر ہے اس کا مطلب خیر اور شر کوئی مستقل چیز نہیں ہے استقلال میں ہی یہ نہیں ہے دونوں بلکہ یہ نسبی ہے ایک ہی چیز ایک حیثیت سے خیر ہو سکتی ہے اور ایک حیثیت سے شر ہو سکتی ہے یعنی ایک ہی چیز خیر بھی اور ایک ہی چیز شر بھی ہو سکتی ہے رد کیا گیا کہ شر کو مستقل ماننے کی ضرورت نہیں خیر کو مستقل ماننے کی ضرورت نہیں کہ دو خدا ماننے پڑے کہ خیر کا خالق الگ اور شر کا خالق الگ یہ دونوں نسبتی ہیں نصبی چیزیں ایک ہی چیز ایک نہ سے خیر ہو سکتی ہے اور ایک نا سے شر کچھ کے لیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باس بادل موت کا تذکرہ فرمایا ہے ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو جہاں بھی اللہ یہ بتاتا ہے اور اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اصل معاملہ تو موت کے بعد شروع ہوتا ہے اقبال نے سچ کہا ہے بہت اچھا کہا ہے کہتا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ایسا نہیں ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی آدمی مرتا ہے نا تو موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا وہاں سے زندگی کے دبام کی صبح ہوتی ہے زندگی ختم ہوتی ہے عارضی زندگی کی شام ہوتی ہے اور ہمیشگی کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے تو موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا معاملہ آج سے وہیں سے شروع ہوتا ہے جس کو ہم باس بادل موت کہتے ہیں مرنے کے بعد زندگی اور جہاں اللہ تبارک و تعالی یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے باس بادل موت کا ذکر کرتا وہاں توہید کو اکثر ذکر کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اگر توحید نہ ہو تو شرک کے ساتھ باس بادل موت کا عقیدہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے اگر یہ عقیدہ ہو کہ کچھ ایسے اللہ کے پیارے ہیں بابا ہے کچھ شرکا ہے اللہ کے کچھ بھی کرو قیامت کے دن وہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچا لیں گے بتائیے یہ عقیدہ عقیدے توحید ہے کہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو بچا سکتی ہیں جیسے قبر پرستوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں پر چاقرے چڑھاتے جاؤ نظر و نیاز کرتے جاؤ بابا اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچا لیں گے آخرت کے اندر ہمیں بخشوا لیں گے بس ان کا دامن پکڑے رہو بتائیے اس عقیدے کے ساتھ کہ بابا بنا لیں گے بگاڑ لیں گے قیامت کے دن ان کا دامن پکڑ لینے سے ہماری نجات ہو جائے گی بتائیے اس عقیدے کے ساتھ باس بادل موت کا جو عقیدہ ہے بے معنی ہے کہ نہیں ہے باس بادل موت کا عقیدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو ایک آخری عدالت میں تمہیں حاضر ہونا ہے اور دنیا کے اندر تم نے جتنے اچھے برے کام کیے ہیں سب کا حساب دینا ہے اچھے کاموں کے اوپر تمہیں جزا ملے گی اور برے کاموں پر تمہیں سزا ملے گی تو آدمی کیا کرے گا ڈرے گا ارے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے ہم سب اپنے حملوں کی ذمہ دار ہیں برا کریں گے تو سزا ملے گی بھلا کام کریں گے تو جزا ملے گی تو آدمی دنیا میں قدم پھونک پھونک کرتے رکھے گا لیکن اگر اس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں دنیا میں کہ ان کا دامن پکڑ لو تو آخرت کی پکڑ سے بچ سکتے ہو بتائیے یہ عقیدہ اگر ہو تو پھر باس بادل موت کا عقیدہ بے مانا ہو کر رہ جاتا ہے بچا لیں گے یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے پھر آدمی بھلا دنیا میں قدم پھونک پھونک کر کے رکھے گا باس بادل موت کا عقیدہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک کو تالا جہاں باس بادل موت کا تذکرہ فرماتا پرماتما توحید کو ضرور غم کرتا ہے تاکہ پتہ یہ دے تاکہ یہ معلوم ہو کہ شرک کے ساتھ باس بادل موت کا عقیدہ بے معنی ہے توحید کے ساتھ اس کی اہمیت ہے اللہ نے ارشاد فرمایا <تصحیح> مسمّن <دمترون> <تصح> ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا کیچڑ سے پیدا کیا اب پیدا ہونے کے بعد ہمیشہ یہی نہیں رہو گے بلکہ تمہاری ایک اجل مقرر ہے اس مقررہ وقت پر پہنچنے کے بعد تمہیں اس دنیا سے چلے جانا ہے اللہ نے اس اظہار کریمہ میں دو اجل کا تذکرہ فرمایا ہے دیکھو دو لفظ ہیں اجل اجل ہو البی خلا ق تم قبضہ اجلا وہ اجلن سمان تم سب کروں پہلے اجل سے مراد یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک یہ اجل ہے اور ایک ہے اس کائنات کی ابتدا سے لے کر کے سور پھونکے جانے تک یہ ایک اجل ہے یعنی ایک اجل تو خود انسان کی ہے اور ایک اجل اس کائنات کی ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالا اس کائنات کی ابتدا سے اکیلے واقف ہے اور قیامت کب آئے گی یہ صرف اسی کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں یعنی اس کی ابتدا کے بارے میں بھی کسی کو علم نہیں ہے اور کب آئے گی قیامت اس کا بھی اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے ہاں انسان کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں یہ ہے کہ انسان کی ابتدا بھی معلوم ہوتی ہے اور جہاں تک انتہا کی بات ہے مرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو بتا دیتا ہے کہ اب اسے مرنا ہے اس کی جان نکال لو کو. تو اللہ بتا دیتا ہے ملک الموت کو لیکن قیامت کا وقت کسی کو نہیں بتایا ہے یہاں تک کہ کسی فرشتوں کو بھی معلوم نہیں کسی نبی کو بھی معلوم نہیں کہ قیامت کبائیے بخاری کتاب المنا کی روایت ہے حضرت یا سآل النبی صلی اللہ علیہ فکل بخاری کو کتاب المناقب بنائے بخاری شریف ایک آدمی آتا اور کہتا کہ اللہ کے رسول کا سوال کرنا ہے کہا کرو؟ کیا سوال ہے کا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے قیامت کب آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے لیے تون نے تیاری کیا کر رکھی ہے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اصل معاملہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی اصل معاملہ یہ ہے کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے اور حدیث جبرائیل کے اندر تین سوالوں کے جوابات تو آپ دیتے ہیں حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آتے ہیں اور پہلا سوال یہ کہتے ہیں کہ یا محمد ایمان کے بارے میں بتائیے تو آپ بتاتے ایمان یہ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں بتائیے تو آپ بتاتے اسلام یہ ہے پھر جبرائیل یہ پوچھتے احسان کیا ہے تو آپ احسان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں پھر جبریل یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے دونوں برابر ہیں یعنی نہ تو مجھے معلوم ہے نہ جبریل تجھ کو معلوم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کی انتہا سے صرف اللہ تبارک ہو تعالیٰ ہی واقف قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں نہ کسی نبی کو اور نہ کسی ولی کو نہ کسی شہید کو نہ کسی صدیق کو اور نہ کسی مقرب بار گاہ کو ہاں جہاں تک موت کا معاملہ ہے انسان کی انتہا کا اس کے مرنے سے پہلے ملک الموت کو بتا دیتا ہے کہ اب اس کی جان نکالنی ہے جان نکال لو مرنے کے بعد زندگی کا جہاں تک معاملہ ہے ایک عالم کا اور ایک بہریے کا مناظرہ ہوا دہریہ تو اس بات کا قائل نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد زندگی وہ تو سمجھتا ہے کہ وہ مایوری کو نہیں لگتا ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے دنیا ایسے چلتی رہے گی کوئی دوسرا عالم ہے ہی نہیں دہریہ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے تو ایک عالم سے اور ایک دہریہ کا مناظرہ ہو گیا باس بادل موت کے اوپر تو عالم نے یہ دلیل دی کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی کاریگر کوئی چیز بنا لے ایک مرتبہ تو دوبارہ اس کے لیے وہ چیز بنانا مشکل ہے کہ آسان ہے کہا کہ آسان جیسے ہم ایکزامپل میں بھی لا سکتے ہیں کہ ایک کاریگر نے گھڑی بنا لی ایک مرتبہ گھڑی بنا لی تو دوسری مرتبہ گھڑی بنانا اس کے لیے آسان ہے یا مشکل آسان تو ایک مرتبہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق فرمائی موت کے بعد کیا دوبارہ اس کو انسانی شکل میں نہیں لا سکتا یہ تو پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے دیریہ قائل ہو گیا تاکہ اتنا تو مان گیا کہ مرنے کے بعد اللہ پتلا بنا سکتا ہے لیکن دوبارہ اس کے اندر روح آ جائے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. پتلا بنا لینا جیسے گھڑی ایک دفعہ ایک کاریگر نے بنا لی تو دوبارہ گھڑی بنا سکتا ہے ایسے ہی اللہ تعالی نے انسان کو بنایا مرنے کے بعد دوبارہ انسان بنا سکتا ہے اس بات کو دیریہ مان گیا کہ پتلا بن سکتا ہے لیکن روح دوبارہ اس کے اندر آ جائے گی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو عالم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ روح کی مثال کیا ہے اور بدن کی مثال کیا ہے کہا کہ تم ہی بتاؤ کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ روح کی مثال وحشی پرندے کی ہے جنگلی پرندے کی ہے اور جسم کی مثال پنجرے کی بھی ہے جیسے کسی جنگلی چڑیا کو لا کر کے پنجرے میں رکھ دیا جائے تو جب پہلے شروع شروع میں پرندے کو جو کہ جنگل میں رہتا تھا اسے پنجرے میں ڈال دیں گے تو اسے وحشت محسوس ہوگی وہ بہت پریشان ہوگا نکل بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن چونکہ پنجرے کا دروازہ بند ہے نکل بھاگ نہیں سکتا لیکن اگر برسوں اسی پنجرے کے اندر رہ جائے تو پنجرے سے مانوس ہو جائے گا بہت سارے پرندوں کو یہ دیکھا گیا کہ شروع میں جب ان کو پنجرے میں ڈالا گیا تو بہت پھڑ آتے تھے نکل بھاگنے کی کوشش کرتے تھے لیکن کافی عرصہ اس پنجرے میں رہنے کے بعد جب پنجرے کا دروازہ کھولا گیا تو پنجرے میں سے اول تو نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے کچھ پرندے نکلے اور پھر دوبارہ لوٹ کر کے پنجرے میں آ گئے تو عالم نے یہ دلیل دی کہ شروع شروع میں روح کو جب ڈالا گیا تو روح نے وحشت محسوس کی نکل بھاگنے کی کوشش کی لیکن بدن, بدن کے اندر جب مدتوں رہ گئی تو بدن سے روح مانوس ہو گئی اب دوبارہ اگر نکل بھی جائے تو مانوس پرندے کی طرح کیا دوبارہ کفس میں آنا پنجرے کے اندر آنا کچھ محال دکھتا ہے ناممکن دکھتا ہے امپاسبل دکھتا ہے دہرے نے فوراً اس کا بھی اقرار کر لیا کہ ہاں روح کا بدن کے اندر آنا یہ ممکن ہے پاسبل ہے اللہ کبارک و تعالیٰ نے وہی بات یہاں فرمائی وہ اللہ خالا وہ شک میرا کہے گا <تصفيق> بیس کہے گی شکے گا اس کے بعد ایک بڑی عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے انکار کے تین درجات ہوتے ہیں آدمی کے سامنے حق بات پیش کی جائے تو اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں اللہ نے ذکر فرمایا ایک حالت تو یہ ہے کہ حق پیش کیا گیا کسی کے سامنے ڈائریکٹ کہہ دیں کہ میں اس کو نہیں مانتا میں نہیں مانتا اس کو یہ بالحق ہے یہ تقزیب بالحق حق کو جھٹلا دینا میں نہیں مانتا اس کو اور ایک درجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے حق بات پیش کی تو وہ یہ نہیں بولا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا تم غلط بات کہہ رہے ہو سننے کے لیے تیار نہیں منہ پھیر لیتا ہے اس کو الحق کہتے ہیں حق آپ نے پیش کیا سامنے والے نے کہا میں نہیں مانتا تم جھوٹ بول رہے ہو یہ ہے تقزیب بل حق اور آپ نے حق پیش کیا اس نے منہ پھیر لیا یہ اعراض حق ہے اور تیسرا درجہ ہے آپ نے حق پیش کیا تو حق کو اس نے نہ تو تسلیم کیا بلکہ جھٹلایا جھٹلانے کے ساتھ ساتھ اعراض بھی کیا اور اعراض کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مذاق اڑایا یہ استحضابل حق ہے جیسے کوئی حدیث آج پیش کی جاتی ہے مثلا رف الیدین کی حدیث ہے یا آمن بل جہر کی حدیث ہے فار ایگزامپل جب پیش کی جاتی ہے تو آدمی پہلے تو یہ کہتا ہے کہ ایسا نبی نے کیا ہی نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو یہ حدیث ایسی ہے ویسی ہے تنظیب بالحق اور ایک یہ ہے کہ حدیث پیش کرو تو کچھ بولتا ہی نہیں چپ چاپ رہتا ہے اعراضانی الحق ارے کچھ تو بولو میری سمجھ میں نہیں آتا یہ ایرازن الحق ہے اور ایک استحزا بالحق کہتے ہیں کہ یہ نماز میں کان جھاڑتے ہیں مکھیاں اڑاتے ہیں تو یہ رفول کو مکھیاں اڑانے سے تعبیر کرنا در حقیقت استحزا بالحق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کے تین درج بیان فرمائے ہیں فرمایا گیا یہ انکار کا پہلا درجہ ہے اعراز انحق دوسرا درجہ فقط کر زبو حق بات پیش کی گئی کو جھوٹ دیا جھوٹ بولتا ہے تو فقط کر زبو بلحق یاتیم امبا اما کانو بھی اور تیسرا درجہ استحصہ بالحق کا حق پیش کیا گیا تو حق کا مذاق اڑایا جانے لگا تو انکار کا پہلا درجہ ہے اعراف انلحق دوسرا درجہ ہے تقزیب بلحق حق کو جھٹلا دینا ایک ہے حق سے منہ پھیر لینا اور ایک ہے حق کو جھٹلا دینا اور ایک ہے حق کا مذاق اڑانا یہ تیسرا درجہ بہت خطرناک ہے حق کا مذاق اڑانا یہ بہت خطرناک ہے لہذا وہ لوگ کہ ان کے سامنے حدیثیں پیش کی جائیں یا حق پیش کیا جائے تو اگر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ انکار کا آخری درجہ ہے اور بہت ہی خطرناک ہے اس کے بعد ایک عجیب و غریب سوال کا بڑا ہی لطیف اور بڑا ہی پیارا جواب دیا جا رہا ہے سوال دیکھیے سوال یہ ہے کہ فرشتہ ہی کیوں بھیج فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا جاتا ہماری ہدایت کے لیے انسان کیوں بھیجا گیا محمد ہی کو کیوں بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال تو یہ ہے کہ انسان کیوں بھیجا گیا ہماری ہدایت کے لیے اب اللہ سوال کرتا ٹھیک ہے ہدایت کے لیے انسان نہیں بھیجا جانا تھا تم بتاؤ کس کو ہم بھیج دیتے بولے جنوں کو آپ بھیج دیتے اچھا تو جن تمہارے لیے اسوا بن سکتا تھا مثلا نماز کا وقت ہوا اور نماز کے لیے آپ کو وزو بنانا ہے وزو کرنا ہے اب آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دور دور تک پانی نہیں ہے اب جن کہتا ہے تم یہی ٹھہرے رہو میں یہاں سے سینکڑوں میل کے فاصلے سے جا کر کے جہاں ایک دریا ہے وہاں سے ازو بنا کر کے آتا ہوں تو وہ تو چلا جائے گا آپ کیا اس جن کی مطابقت کر سکتے ہیں اس جن کی تباہ کر سکتے ہیں سوال ہی نہیں ہے وہ جائے گا وزو بنا کر کے آ جائے گا اور آپ ازو نہیں کر سکتے اب آپ یہی کہیں گے نا ارے آپ تو جن ہیں بھلا آپ کی طرح ہم کیسے ہو سکتے ہیں یہی تو کہیں گے آپ تو جن کیسے اسوا بن سکتا ہے تمہارا اچھا اب یہ کہیں گے اچھا ایسا کیجئے آپ فرشتے ہی کو بھیج دیجئے ہماری ہدایت کے لیے تو اللہ فرماتا ہے فرشتہ بھیج دوں ونزلہ ملک فرشتوں کو اصلی شکل میں دیکھو گے نا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا تمہارا مر جاؤ گے تمہر اگر ہم فرشتے کو نادل کر دیں تمہاری ہدایت کے لیے تو ہارڈ فیل ہو جائے گا تمہارا فرشتے کو دیکھ کر کے یہ تو نبی کا کلب اتحر اس طریقے سے بنا دیا گیا تھا کہ آپ نے دو مرتبہ جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے دنیا میں اور ایک آسمان پر معراج کے وقت دو مرتبہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب آپ غار ہیرا سے آ رہے تھے آپ کی نظر اچانک ہورائزن کے اوپر افق کے اوپر اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ پورا افق بھرا ہوا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جن کے چھ سو پر ہیں گھبرا گیا بتائیے نبی کے اوپر گھبراہٹ تاری ہو گئی تو پہلی مرتبہ آپ نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دنیا میں دیکھا اور دوسری مرتبہ آپ نے دوسری بار دیکھا یہ قرآن حکیم کا بہن ہے تو ایک دنیا میں دیکھا آپ نے شک میں حضرت جبرائیل کو اور دوسری بار میرا وقت آسمان پر دیکھا سدرت المتہ کے پاس اور دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے ترمیزی شریف کی روایت ام آبی اب نے تیمیہ اللہ علیہ نے استالال فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و کو خواب میں دیکھا جانا ممکن ہے اب کیسے کیفیت نہ معلوم اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے اور صحیح استدلال کیا انہوں نے اس لیے کہ ترمیم شریف کی وہ صحیح روایت موجود ہے جس میں یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے خواب کے اندر دیکھا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شانوں کو اوپر ہاتھ رکھا یا قلب کو پھر آتا تو اس کی ٹھنڈک پورے بدن کے اوپر آپ نے محسوس فرمائی۔ تو دو مرتبہ آپ نے اللہ تبارک کو خواب میں دیکھا اور دو مرتبہ جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا اس دنیا میں اور آسمان کے اوپر سدرا کے پاس تو اچھا فرشتہ بھیج دیجئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما فرشتہ بھیج دوں فرشتے کو اپنی اصلی شکل میں دیکھو گے آٹھ بال ہو جائے گا مر جاؤ گے تم ورحم ونسل اللہ خود ملائی ضرور اب ظاہر ہے کہ جب جن تمہاری ہدایت کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا وہ اسوا نہیں بن سکتا تمہارے لیے فرشتہ بھی نہیں بھیجا جا سکتا اس کو اپنی اصلی شکل میں دیکھو گے تو مر جاؤ گے لہذا اب تیسری شکل متعین ہو گئی کہ انسان ہی جو تمہاری جنس سے ہے اسی کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا جانا ضروری تھا لہذا ہم نے انسان ہی کو تمہارے درمیان رسول بنا کر کے بھیجا جو تمہارے درمیان پیدا ہوا تمہارے درمیان پلا بڑھا اور ایک لمبی عمر گزاری اس نے تمہارے درمیان اس کی کا لمحہ لمحا اس کے بچپن کا لمحہ لمحہ تمہارے سامنے یہ تمہارے لیے اسوا بن سکتا ہے اور اللہ تباد فرمایا لکت کار فی رسول اللہ حسنا یہ رسول جو ہے یہ تمہارے حسنہ ہے اس لیے کہ انسان ہے تمہیں میں سے لیکن آج ایک قوم ہے جو نبی کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کتنی عجیب بات بشر ہی ہمارے لیے اسوا ہو سکتا ہے اور نبی کو بشر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تو اسوا کون بنے گا جبکہ نبی بشر ہی ہو تبھی ہو سکتا ہے کوئی دوسری مخلوق ہو تو بن ہی نہیں سکتا جیسے یہاں مطالبہ یہ ہے کہ جنوں کو آپ بھیج دیجئے ہماری ہدایت کے لیے کاکیہ اسوہ نہیں ہو سکتا فرشتہ بھیج دیجئے یہ بھی اسوہ نہیں ہو سکتا پھر تیسری شکل متعین ہے انسان ہی تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا جانا ضروری تھا لہذا ہم نے تمہیں میں سے ایک انسان کو نبی بنا کر کے تمہارے درمیان ہدایت کے لیے بھیجا اس کے بعد توحید کے اوپر ایک عجیب و غریب بیان ہے اللہ نے فرمایا اللہ تخلیجن فاتر سماواتی والا تم کہتے ہو کہ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی پوجا کروں کل اگئی اللہ تخلیجن اس کو دوست بنا لوں فاتری سماواتی والا بہترین دلیل ہے کہ اچھا یہ بتاؤ جو کھلائے وہ معبود کی جو کھائے وہ معبود وہ جو کھائے وہ جو چڑھاؤں کا محتاج ہو وہ جو چادروں کا محتاج ہو وہ جو روشنیوں کا محتاج ہو وہ, جو, محتاج ہو وہ یا جو تمہیں روزی دیتا ہے تمہیں کپڑے دیتا ہے وہ معبود بولے کون عبادت کا مستحق بولے نہیں جو کھلاتا ہے وہ عبادت کا مستحق तो तुम उसकी पूजा क्यों करते हो जो बेचारा खाने का बोताज है कबर पर चादर तुम ले जाकर के चढ़ाते हो मिठाइयां तुम चढ़ाते हो नारियल तुम ले जाकर के पोड़ते हो इसका मतलब उसे समझते हो ना मुहताज समझने के बाद उसकी पूजा कर रहे हो कितनी हैरत की बात है पूजा तो उसकी की जानी चाहिए जो खिलाता है जो खाए वो कभी भी महबूस नहीं हो सकता अच्छी अच्छी पर इससे शानदार दलील आपको कहीं नहीं मिलेगी وہ ہے جو ہو فیصلہ کر لو کہ کس کی پوجا کرنی ہے کھلانے والے کی یا کھانے والے کی آج دیکھیے بڑی بڑی درگاہیں بڑے بڑے مقبرے جو تعمیر کر لئے گئے ہیں غیر اللہ کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کے ان کی پوجا کی جا رہی ہے آپ دیکھیے سب چڑھاؤں کے محتاج ہیں سب نظر و نیاز کے محتاج ہیں لیکن مسجد میں ہم کو چڑھانے کے لیے آتے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کو بندہ جو کچھ کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے اللہ تبارک و اتارا ہی سب کو کھلا رہا ہے وہ کھانے کا محتاج نہیں اس کے علاوہ دیکھو جتنے بھی ماپ اتارے بات ہیں سب کھانے کے محتاج ہیں اس کے بعد ایک عجیب اصول دیا جا رہا ہے اس اصول کو ویسے بھی قرآن حکیم اصولی کتاب ہے اصول دے دیے گئے ہیں قیامت تک کے لیے آپ اس سے جزیات کا فروات کا استخراج کرتے رہیے اصول کیا ہے اصول تو توحید کے بارے میں بیان کیا گیا ہے لیکن آپ اس کو ہر جگہ فٹ کر سکتے ہیں اصول انما کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں یہ کون کہہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تم مشرقین سے پوچھو اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے کن سے مشرقین سے ائنکم انما اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے معبود ہیں اس کی تم گواہی دیتے ہو تو سامنے سے سوال ہو رہا ہے آپ کیا بولتے ہیں تو نبی کہہ رہے ہیں لاش خط میں گواہی نہیں دیتا یعنی میں انکار کے پلیٹ فارم پر ہوں انکار کے پلیٹ فارم پر ہوں میں تم لوگ اس بات کے پلیٹ فارم پر ہو دلیل کس قسم ذمہ ہوتی ہے انکار کرنے والے کے اوپر دلیل ہوتی ہے کہ اس بات کرنے والے کے اوپر البی نت والا جو دعویٰ کرے وہ دلیل لائے جو انکار کرے اس کے لیے دلیل نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو انکار کر رہا ہوں میں گواہی نہیں دے رہا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہے یعنی میں نیگیٹو فارم پر ہوں میرا جو موقف ہے وہ انکاری ہے تم اگر کہتے ہو تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ معبود ہے تو دلیل تمہارے ذمہ ہے ہمارے ذمہ نہیں آپ سمجھے نا ایک اصولی بات یہاں کہی گئی ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ دلیل دے جو انکار کرے اس کے اوپر دلیل نہیں ہے دعویٰ کرنے والے کے اوپر دلیل ہے کتنا پیارا اصول ہے اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی لائق حجت ہے تو آپ کیا بولیں گے میں تو نہیں مانتا میں تو یہ مانتا ہوں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہی قابل حجت حجت صرف آپ ہیں اب تم کہتے ہو نہیں تم گواہی دیتے ہو کہ رسول کے علاوہ بھی کچھ لوگ حجت ہیں جیسے امام لوگ اب یہ دلیل تمہارے ذمہ ہے تم دلیل لاؤ ہم دلیل کیسے دیں ہم تو انکاری ہیں منکر کے اوپر دلیل نہیں ہوتی مدعی کے اوپر دلیل ہوتی ہے تو اصول فکر کب اسا بنا ہے اسایت کریمہ کی روشنی میں البئی علی المدعی دلیل مدعی پیش کرے ہم تو انکار کر رہے ہیں ہم تو مان رہے ہیں محمد الرسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہم انکار کر رہے ہیں تم کہے تو اللہ کے علاوہ معبود ہے دلیل تم لاؤ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہے آپ ہی صرف حجت ہیں تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کے علاوہ بھی امام پیر مرشد بابا بھی حجت ہے دلیل تم لاؤ ہم کیوں دلیل دیں ہمارے اوپر دلیل کی ذمہ داری نہیں ہے دلیل کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے آپ ایسا کرو تقلید کا لفظ قرآن میں دکھا دو مان لیتے ہیں نا تقلید کا لفظ حدیث میں دکھا دو نا مان لیتے ہیں نا جب قرآن و حدیث میں لفظ موجود ہی نہیں ہے تب زبردستی یہ چیز مسلمانوں کے سر پہ ٹھونکنا لادنا کہاں تک صحیح ہے دلیل رہو نا لفظ دکھا دو لفظ تکلیف ہی دکھا دو پورے قرآن میں اگر یہ چیز اتنی ہی اہم ہے تو قرآن میں دکھا دو یہ لفظی دکھا دو نا کہاں ہے کہیں نہیں ہے یہ لفظی استعمال نہیں کیا گیا اگر یہ کوئی اچھا لفظ ہوتا تو قرآن ضرور استعمال کرتا قرآن نے لفظی استعمال نہیں کیا ہے اور حدیث میں بھی جہاں یہ لفظ کہیں آ گیا ہے وہ جانوروں کے لیے انسانوں کے لیے نہیں ہے امام بخاری باب پانتے باب و تقلید الغنم یہ باب ہے بکری کی تقلید کا چلیے بکری کی تقلید کیسے ہوتی ہے باب و تقلید الغنم یہ باب ہے بکری کی تقلید کا یہ بکری کی تکلیف کیسی ہوتی ہے اصل میں تقلید کا مطلب ہوتا ہے تلادہ پہنانا ہار پہنانا تو جس بکری کو یا جس کٹ کو قربانی کے لیے لے جایا جاتا تھا اس کو جوتے چپل کا ہار پہنا دیا جاتا تھا مشرقین بھی اس کی عزت کرتے تھے اس کا احترام کرتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے دیکھو اس کے گلے میں ہار پڑا ہوا قلادہ پڑا ہوا ہے تو یہ لفظ قرآن میں موجود نہیں حدیث میں بھی آیا تو صرف جانوروں کے لیے آیا ہے اب انسانوں کے لیے اگر آیا ہو تو دلیل لاؤ یہ تمہارے ذمہ ہے دلیل ہمارے ذمہ نہیں ہم نے تو صرف لا الہ اللہ کو مانا ہے اب اگر تم کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود ہے دلیل تمہارے ذمے ہم نے تو صرف محمد ال رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کو حجت مانا اس لیے کہ آپ کا کلمہ پڑھا ہے اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کے علاوہ بھی کوئی حجت ہے دلیل تمہارے ذمے دلیل تم ہم سے کیوں آپتے ہو قرآن حکیم کہتا ہے جواہی جو نہیں دیتا تم گواہی دیتے تم لو اب قرآن حکیم کہتا ہے بیٹا دلیل, تو دے. لاؤ دلیل. ہم کو دلیل دے. دلیل تیرے دن میں کتنا پیارا رسول ہے پیارا حصول ہے کوئی کچھ کہے بولو دلیل تم پیش کرو قرآن کلاؤ عزیز کھلاؤ تو ایک اور دلیل اللہ کا برتالا نشاط فرمایا ویو منحصر تمبلم کا کن فطم اللہ کالو اللہ ربنہ ما کنہ مشرقین ساری ہیکڑی ہوا ہو رہی ہے دیکھیے اللہ ما کُنہ <مُشْرِقِين> ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی ہے اللہ فرمائے گا قیامت کے دن جمع کرو ان کو مشرقین کو جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے شرکا ہیں یہ بناتے ہیں یہ بگاڑتے ہیں یہ نفع پہنچاتے ہیں یہ نقصان پہنچاتے ہیں یہ بگڑی بنا دیتے دامن پکڑ تو نجات ان کے دامن پکڑنے ہی میں ہے کہاں ہے وہ ان کو. جس دن ہم جمع کریں گے سب کو تم منقول سب پوچھیں گے بولیں گے ہم. کہاں ہے تمہارے وہ شورکا جن کے بارے میں تم طرح طرح کے گمان کرتے تھے کیا بات ہے کیسا گمان بخشوا لیں گے بس ان کا دامن پکڑے ہو چدر چڑھاتے رہو نظروں نیاز کرتے رہو بس یہ بخشوا لیں گے تمہارا گھمانتا نا وہ کہاں ہے وہ کدھر ہے این کا حکم البی کہاں ہے تمہارے وہ شور کا جن کے بارے میں تم اس طریقے کا گمان رکھتے تھے کدھر ہے وہ جواب کیا ہے جواب دیا جا رہا ہے تم علم کا کن پھر نہیں رہے گی ان کی شرارت مگر یہ کہنا کیا شرارت کریں گے وہ کیا شرارت کتنا یہ شرارت کے معنی میں تم ملن تک جتنا تم ام کو آلو اللہ پوچھے گا وہ شورکا کدھر ہیں؟ جن کے بارے میں تم اس طریقے کا گمان رکھتے تھے کہ یہ جہنم سے بچا لیں گے نجات مل جائے گی ان کا دامن پکڑے کدھر ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے کیا بات ہے پھر جواب کیا ہوگا ان کا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی شرارت کیا ہوگی اس وقت تم ملن تکن پہ تمام کالو اللہ کنہ مشرقین رب تیری قسم اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں دنیا میں ساری ہیکری ہوا ہو ہے ساری ہےکری ہوا ہو گئی ہے اللہ ربینہ ماں کنہ مشرقین اے ہمارے رب تیری قسم ہم مشرک تھے ہی نہیں اچھا آپ ایک سوال کر سکتے ہیں یہاں قرآن حکیم کی ایک آیت میں ہے کہ اللہ کے سامنے یہ بات کو چھپا نہیں پائیں گے بات بولیں گے تو صحیح بولیں گے اللہ کے سامنے یہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے ایک جگہ فرمایا گیا ولاق تمون اللہ حدیثہ اللہ کے سامنے یہ کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے تو یہ آیت اور یہ آیت بذائی ٹکرا رہی ہے نا اللہ کیا فرما رہا ہے یہ کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے بولیں گے تو صحیح بولیں گے حقیقت کا اظہار کریں گے کون سی آگ بتا رہی ہے ولاق تمون اللہ حبیفہ یہ کوئی بات اللہ کے سامنے چھپا نہیں پائیں گے اچھا اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے یہ تو چھپا رہے ہیں دنیا میں انہوں نے شرک کیا یہاں کیا کریں کنہ مشرقی نہ ہمارے رب ہم مشرق تھے ہی نہیں ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں حقیقت کا ہزار تو ہو رہی ہے بدائی ایسا لگتا جیسے آئےت کریما یہ سے ڈکرا رہی کی لیکن ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جب تک زبان پر مہر نہیں لگائی جائے گی تب تک یہ شرارت کریں گے زبان پر جب مہر لگا دی جائے گی تب حقیقت کا اظہار کریں گے تب وہاں جھوٹ پہ نہیں بول پائیں گے